الحمد للہ رب الله ع <تصالح> نور فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ علی علی تم جہاں بھی ہو مجھ پر دروت پڑھو کہ تمہارا درد مجھ تک پہنچتا ہے محمد السلام علیکم و اللہ علی وبرکاتہ علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد ایوب اطاری مرکز لاہور سے حیدریک ابینا سے مجلس آئم مساجد کے تحت ہونے والے اجتماع میں حاضر ہوں امام صاحب الحمد للہ مرحبہ لوگ امام صاحبان کو تحفے دیتے ہیں مسلح اور ٹوپی ضرور دیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ اب جب آپ کو دیتے ہیں مجھے کتنے دیتے ہوں گے کوئی دکان ڈھونڈو یار دکان لگا یہ تو مجھ تک تو سب پہنچ نہیں سکتے پھر بھی مسلح راستہ کہیں نہ کبھی نہ کبھی بنا لیتے آتے رہتے جاتے رہتے تو وہ کیا وہ سمجھتے ہوں گے امام صاحب ہیں تو یہ رات بھر تو سوتے نہیں ہوں گے مسلح بچھا کر لگے رہتے ہوں گے اور نفلے پڑ پڑھ کے لمبے لمبے سجدے کرتے ہوں گے سجدے کی جگہ جو مسلح شریف جو ہے وہ پھر خستہ ہو جاتا ہوگا تو پھر کسی عقیدت مند کو تبرکن چلا جاتا ہوئے دوسرا رکھ دیتے ہوں گے نیا نیا تو امام صاحب کا اسٹاک ہونا چاہیے مسلم ٹوپیاں بھی شہید ہو جاتی ہوں گی زیادہ پہننے کی وجہ سے خدا جانے جو بھی کانسپٹ ہو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے میں نے کئی بار اس طرح کے مشورے دیئے کہ سب سے بھلی نقد رقم مولا نہ کو تم لوگ مٹھائی کا ڈبا دیتے ہو اور بے شگر کا مریض ہو تو پھر کا زیادہ پھنسے گیا جوش میں آ کے ہم لوگوں کو جیسے مٹھائی کا ڈبا دیں گے مسلح دیں گے اس طرح مطلب یہ کہ کس کو کیا دینا چاہیے اتنا لوگوں میں نہیں ہوتا اتنا حساب کتاب تو بیچارے مسلح اور لے آتے تسبی بھی دیتے تصبی مسلّ مدینے پاک کی کھجور آب زمزم شریف اب دے تو اس کو جزاک اللہ بولنا چاہیے شکریہ ادا کرنا چاہیے بیچارہ اتنی محنت سے لے آیا رقم بھی خرچ کیا پھر اپنے اس کو لیکچر دیں تو پھر دل ٹوٹ جائے پھر یہاں سے لیا اور یہاں سے سر کا دیا کسی اور کیا لینے والے بہت مل جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. روز روز کوئی دیتا بھی نہیں ہے ایک ہی بار بیچارے نہ دیا ہوتا ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ محمد فخر الدین اتاری ملدیناتن اولیا ملتان شریف سے حاضر ہوں باپ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں باپا میرا سوال یہ ہے کہ جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ ان کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو ان, ان کو تو قبریں مل جاتی ہیں جو کسی صورت میں ان کی لاشیں نہیں ملتی کیا ان کی قبریں کہاں ہوں گی انہ, انہیں کہاں قبریں اتار کی جائیں جو سفی, سفینے میں فوت ہوں سمندر میں فوت ہوں سمندر کے سفر کے دوران ان کی خبر کہاں بنے گی کون بتائے گا میں دو چار کے مدینہ امام صاحب ہاتھ اٹھائی دی نہیں رہے سب نہیں اٹھا رہے تو اس لیے وہ پردہ ہی سلام باپا اگر سفینے کے اندر کے اندر کوئی فوج ہو جائے تو اس کی سفینے کے اندر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو کسی چیز کے ساتھ بھاری چیز کے ساتھ باندھ کر اس کو سمندر کے اندر ہی دریا کے اندر ہی ڈال دیتے ہیں اگر قریب کوئی دفن کی جگہ نہ ہو تو اب آپ نے جو فرمایا تھا کہ اس کی قبر کا کیا بنے گا تو وہی وہ اس کا آل میں اب بھائی کیا بولتا دیکھو مولانا بھائی جواب تقزیب تصدیق کون کون تصدیق کرتا ہوں جواب کی تھوڑے سے تصدیق کر رہے ہیں اکثریت سکوت کر رہی ہے اچھا تقزیب کون کون کر رہا ہے کہ یہ جواب اس کے نزدیک نہیں مطلب پھر یہ کہ کس چیز کو شیر کھا گیا اشدہ سانس میں نکل گیا اجتیا تو پورا پورا سانس میں نکل سکتا بڑے بڑے اجتے بھی ہوتے نا اس کا کیا بنے گا اس کا مزار کہاں بنائیں گے نہ اجدیہ کو پکڑ کے اسی کی قبر بندہ اندر جو ہے پکڑے گا کون اجدے یہ بھی بات صحیح ایک کو تو وہ نکل گیا دو تین کو نگل گیا تو اجتماعی قبر بنے گی پھر جو سفینے ہوتے ہیں ان میں بھی جو ان کا کرو بولتے ہیں اس کے اسٹاف کو یہ کرو کے لیے بھی ان کے پاس برف خانے ہوتے ہیں اور یہ اپنی عزیزوں کو اس کی لاش بھولے مہینے دن کے بعد میں ترکیبیں ہوتی ہیں جو م... ہم نے جب سفینے کے ذریعے مدینہ کا سفر کیا تھا اس وقت یاد پڑتا بتایا تھا کرو والوں نے ماشا اب یہ کہ جو سفینے میں فوت ہو جائے دریا میں تو اس کو وزن باندھ کر کوئی جی جی. نماز بھی پڑھیں گے کفن بھی لپٹیں گے جو بھی ہے اس کا اب چونکہ قبر ماں نہیں بن سکتی تو اس لیے وہ, کر کی وہ تے میں بیٹھ جائے گا جی تو اب وہ بھی سوال جواب وہی شیر کے پیٹ میں گیا تو وہی اس کا وہی قبر ہے اس کی اجدہ کے پیٹ میں گیا یا کہیں مار کے پھینک دیا گیا تو جہاں بھی اس کی وہ برجک کا جو معاملہ ہے اس کے ساتھ ہو جائے گا باپا کے یہ ہندی کے کچھ طلبہ جو ہے وہ آپ کو سلامت علیکم علیہ السلام السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ باپا دو کبینات ایسی ہیں جن کی چھ بے ٹرین ہیں تو میں ہے دیوانے کو ملاقات کی وہ سب بیتاب ہے ملاقات کے لیے یوں ہے سب بےتاب ہے بیتاب ہنستے بھی ہیں کرمن سے مجھ کو تیرا در دے متے مٹ جائے وہ دل فرج سے ارمان دباؤ ہو بیچن رہنا, رہنا ہے نا مٹ جائے وہ دل فرج سے ارمانے دباؤ ملاقات ہو گئی دوا مل گئی نا دوا کا ارمان بھی ختم ہونا چاہیے بے چینی اور بیٹا بھی بڑھتی رہے ہے نا میرے دل کو دل دے پتے وہ سکون دے میری بیٹ قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے میری بے کراری تم کو نہ کبھی کرارے آر کے ایک ہی شاعر کے جی مدنی سپاہی جو گرفتار کر لو اب یہ تو ایک ماں کے مدنی قافلے کی مدنی سزا کبھی تو باپا جان السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ, اللہ وبرکاتہ محمد, محمد حنیف رضوی اتاری میں عمان کے شہر مسکت سے آیا ہوں ماشا باپا جان دعاؤں کی درخواست میرے لیے گھر والوں کے لیے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر دعائیں دیکھو مسکت والے نے بتا دیا پاکستان والے نے کر کھائی اور پتہ نہیں کس کس نے مطلب کیا کیا نام سوچے ہوں گے تو کوئی تو ہوگا تو ماشاء اللہ یہ ہمارے شہن شاہ سخن حضرت مولانا حسن رضا خان حسن, حسن حسن آپ کا نام بھی حسن آپ کا تخلص بھی ہے ہونا یہ چاہیے شہن شاہ سخن حضرت مولانا حسن رضا خان حسن صلو علی حبی صلی اللہ چلو ان کو پین تو پھر دیتا ہوں اللہ. قلم البنجال بنجال کا قلم تھوڑی سی دیر ہے اس کے بعد پھر ملاقات کی بھی ترکیب کرنی ہوگی اصل مراد حاضری ملاقات کے لیے گئے اصل مراد حاضری کاش حصول علم دین کے لیے ہوتی اللہ! اللہ! تب کچھ ایسے نہیں کی حصول علم دین کے لیے. کی دونوں دونوں طرح کی کہ حاصل کریں گے ملاقات بھی کریں گے یہ بھی ہو سکتا ہو ہمارے بعض طلبہ ایسے ہی ان کو سحر ہی نہیں ہوتی اور ابی سے پاک میں یہ مضمون تو ہے دو حریث کبھی سیر نہیں ہوتے ایک مال, س... مال کا حریث ایک علم دین کا حریس حدیث شریف مضمون ہے اس طرح کا مفوم ہے تو علم دین کے حریث وہ سہر نہیں ہوتے لیکن یہ ایک دم سے کچھ دیر کے لیے آتے ہیں دوسرے دن لاپتا ہو جاتے ہیں اب یہ ہریش ہوئے یا کیا ہوا بڑی مشکل سے موقع ملتا ہے کتنا پتہ نہیں خرچ کر کے دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن بس کچھ دیر میں بس ان کا دل بھر جاتا ہے حالانکہ وہ مال کا ہریش جو ہے بول نہ رات دیکھتا ہے نہ دن دیکھتا ہے ہائے مال ہائے مال کر کے مرتا ہے تب بھی ہاتھ میں مال کاش مرتے وقت سینے میں علم میں دین کا خزینہ ہو. کاش آج وہ نہیں ہے نا مالیات والے مالیات کون کو نے بھائی ہاتھ کھڑا کرے مال تو میرے پاس بھی ہے آئے کسی کے مال نہیں ہے یہ جو ہے بری خالی کو مال تھوڑی بولتے ہیں کس کی اور نوٹ کے علاوہ کون کون سی چیزیں مال ہوں گی بھائی ایمان کے لیے مال کی اطلاع نہیں ہے بھائی. لیکن سب سے قیمتی دولت یقیناً انمول دولت قیمتی نہیں اس کی قیمت لگا ہی نہیں سکتا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ امریکہ کی شہر شکاگو سے حاضر ہوں آپ کی تعویزات کی بھی ذمہ داری ہے تو اس حوالے سے مختصر سے دو سوال ہیں ایک تو یہ کہ وسط رسک کا جو ایک وظیفہ ہے یا مصبب الازباب 500 دفعہ ننگے سر جو ہے وہ آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر جو پڑھنے کا ہے تو وہاں پر ہمارے ہاں سردی زیادہ تر ہوتی ہے گھر بھی بند ہوتے ہیں تو اکثر جب وظیفہ اگر کسی کو دیں یا کوئی خود بڑھ کر آئے تو وہ پوچھتا ہے کہ ہم کس طرح ننگے سر کھڑے ہوں باہر کھڑے نہیں ہو سکتے اور اس کے علاوہ سہن وغیرہ بھی نہیں ہوتا تو اس کی کیا صورت ہو۔ شکاگو میں سردی تقریباً آٹھ نو ماہ سردی ہی رہتی ہے اور فیری نائٹ میں وہاں پر دیکھتے ہیں ہم ٹیمپریچر اور کچھ ماہ کے لیے بعض اوقات وہ مائنس ٹین بلکہ بعض اوقات کچھ دن جو ہے وہ مائنس فورٹی تھرٹی تک بھی جاتا ہے فرینائٹ میں پھر تو فریج ہو جانا جو بالکل بھی آپ یہاں یوں سمجھے کہ گھر سے اور گاڑی تک جانے میں بھی جو ہے وہ بغیر سب کچھ پہنے جو ہے وہ نہیں جایا جا سکتا اور بس بھاگتے ہوئے جاتے ہیں گاڑی کے اندر بیٹھنے کے لیے نا تو اس وجہ سے پھر وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ پانچ سو دفعہ پڑھنا ہے تو کیا کوئی ترکیب ہو موسم کا انتظار کرے اور پڑے نہیں برداشت کر سکتا شرط تو نہیں کہ یہی کرے شکاگو جو ہے یہ ونڈی سٹی مشہور ہے ادھر ہوائیں بہت تیز چلتی ہیں جس کی وجہ سے ہوا جو ہے وہ فیلنگز جو ہے ٹیمپریچر بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے اگر جو تھرمیٹر کم بتا رہا ہوتا ہے لیکن جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتی اس لیے بالکل چلنا بھی بہت بعض اوقات جو ہے وہ ایسی ونڈی ہوتی ہے کہ ایک دو بلاک بھی چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور ہائی الرٹ باقاعدہ آ رہی ہوتی ہے کہ باہر نہ نکلیں اور اس طرح کی صورت بھی آ جاتی ہے بعض اوقات تو اس کے لیے تو وہ اب لوگوں کو دعا پڑھنے کا ثابت ملتا رہتا ہوگا الحمد وہ صورت ہوتی ہے لا الہ الا اللہ. اللہ. آج بڑی سخت سردی ہے مجھے زمحریر سے بچا تو سہابائی کے رام نے ارز کیا زمحریر کیا ہے تو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ زم حریر ایک جہنم میں گڑا ہے اس میں جب کافر کو پھینکا جائے گا تو سردی سے اس کے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں گے اتنا ٹھنڈک کا عذاب تو آپ کے امریکہ میں ابھی اتنی سردی نہیں ہے کہ جس سے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں اور یقینا جہنم کے عذاب کے کوئی ہے نہیں مطلب یعنی کہ اس جیسی کوئی تکلیف دنیا میں اللہ تعالی ہمیں زمہری سے بھی بچائے اور جہنم کی آگ اور گرمی سے بھی بچائے جہنم ہی سے بچائے صلی اللہ, صل اللہ تعالیٰ علی, و علی و دوسرا سوال یہ تھا حضور کے جو تعویذات لیتے ہیں اسلام بھائی جو مستقل جو گلے میں ڈالنے کی حفاظت کے ہوتے ہیں تو جو اس کے شروع میں جو ترقیبات ہیں حضور غوث اعظم کی نیاسی حوالے سے گیارہ روپے کی اور بعد میں پچیس روپے کی تو بعد کی ترقیب اس میں کس طرح کی جائے کہ جب وہ مستقلی گلے میں پڑے رہیں گے تو کیا کوئی خاص مدت پچیس دن کے بعد وہ کرنے ترکیب دیا کیا صورت ہو اس کی یعنی حصول مراد یہاں ہوتا ہے کہ جب اس کا مقصد پورا ہو گیا مریض ہے تندرست ہو گیا تو وہ پچیس روپے کی ترغیب ہے نہ کرے تو کوئی مطالبہ نہیں وہی الفاظ جائے اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ باپا جانی محمد رمضان اتاری جامت المدینہ پاک پتشریف سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ حضور کو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرا قدم تمام اولیاء پر ہے کی گردن پر ہے تو کیا حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ تمام کلف راشدین وہ بھی اولیاء کرام ہیں کیا یہ فرمان ان کے لیے بھی ہوگا یوں تو اللہ کے دوست کے معنی میں تو نبیوں کو بھی حاصل ہے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی حاصل ہے تو نوز صحابہ کرام علیہ مردوان اس سے مراد کیسے ہو سکتے ہیں کا قدم وہ الفاظ بولنے میں بھی مت نہیں ہے کیونکہ صحابی جو ہے وہ تمام اولیاء کرام سے بشمول غوث الز افضل ہے ٹھیک بلکہ بعض تاب عین بھی افضل ہے تو اس لیے مطلب یہ صحابہ کرام والے مردوان کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ بعد کے اولیاء کرام کے بارے میں اور قیامت تک کے لیے مگر ظاہر ہے کہ اس میں ہم ان کو شامل نہیں کریں گے امام محجی کو کہ وہ خلیفہ راشد ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شامل نہیں کریں گے کہ وہ نبی اور وہ اگرچہ نبی ہیں لیکن انجینئر مقدس کی نہیں قرآن پاک کے جو تعلیماتیں اس کے مطابق نیکی کی دعوت ارشاد فرمائیں گے پاپا یہ جو ہے نا اپنے امام یادم ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک اور امام احمد بن حمبل الحمد الردوان یہ بھی مراد نہیں ہے یہ بھی اور یہ کارن ابھی تک جو ہے وہ غفیت قبرا کے مقام پر جو غوف اعظم فائز ہیں جب امام مہدی آئیں گے تو غوفیت قبرہ کے منصب پر وہ فائز ہوں گے مدینہ مدینہ سر آپ مدنی فیس دے دو تو ایسا کوئی بارہ ماہ پچیس ماہ کا دے دو یار باپا جو آپ فرمائے جامع اور مدینہ کے کے لیے چھٹی کا ہوتا ہے کہ وہ ان کی درجہ درجہ باپا بھی مول میں آتا بھی درجہ ثانیہ ثانیہ ہے آپ کا درجہ یہیں بابل مدینہ پڑتے باسپتے وہاں سے چھٹیاں تو مدنی قافلے کی تو ملتی ہی ہیں اور بارہ ماہ کے سفر کی تو ہے ہی ترکیب باپاسلم جو اب سال کا کافلا ہوتا ہے تو صحیح کے معاملات میں تھوڑی سی جو پڑھا ہوتا ہے وہ سال کے معاملے میں سر وہ تو بارہ مہینے کا سسٹم ختم کر دیا جائے طلبا کا ایسا نہیں ہے مطلب جو آپ فرما رہے ہیں اللہ کرے گا دوران مطالعہ بھی جاری فیر. بھائی آپ لوگوں نے کس کس نے کیا بارہ ماہ ہے نا اچھا ان بارہ والوں میں تعلیمی کارکردگی بھی کسی کی مضبوط ہے جو مطلب ممتاز کارکردگی تو پتہ ہے مجھے اس کے علاوہ ان کی بھی ہے ان کی بھی ہے یہ تین چار ماشاء اللہ پانچ طلبا ایسے ہیں کہ جنہوں نے بارہ ماہ کیا لیکن پھر بھی ان کی تعلیمی کارکردگی چھ ہو گئے ممتاز ہے ساتھ بھی ہو گئے اللہ یعنی اتنے ٹکڑے میں ساتھ رو گئے نہ جانے اور کتنے ہوئے ہماری ذات کے لیے ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی احمد علی مال متا ہمارا بڑھ جائے گا نیکیاں بڑھیں گی انشاءاللہ شاء تاریخ دے دو بابا جا با فرمائیں اب بھی سے رک جاؤ آپ تاریخ آپ تاریخ دے لیجیے باپ ان درجہ ثانیہ کے پیپر دینے کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ کیونکہ جتنا دیر لگائیں گے نا اتنا بھی روز ویسے بھی کل منقلیب ہوتا رہتا ہے انشاءاللہ اللہ شمائی کے بعد ان شاء اللہ نہیں ہے جذبے والے ماشاءاللہ اللہ ابھی سے بڑھانی شروع کر دیجیے سفید چادیں بھی لے لیجیے وقت اب اسلامی دن اور اسلامی مہینے ہماری قوم بلا, بلا چکی ہے اس کے بغیر اب ان مہینوں اور ان تاریخوں کے بغیر چلتا نہیں ہے نہ اپنے کو یاد رہتی ہے اسلامی تاریخ پوچھو تو یاد نہیں ہوگی اب یہ محرم شریف کا ہے تو شاید یاد ہوگا اس کے بعد سفر کا یاد نہیں ہوگا سن تو ابھی بھی بہت کو ہو سکتا ہے یاد نہ ہو ابھی بولنا نہیں کس کس کو موجودہ سن یاد ہے ہجری سن. سن سوچ سوچ کے آج اٹھ رہے ہیں سب کو یاد پھر بھی نہیں ہے دیکھو یہاں گیپ ہیں نہیں بچاروں کو نہیں پتا ہوتا اچھا اب کس اب اب اسلامی مہینے کا نام کس کس کو یاد نہیں ہے موجودہ اسلامی مہینہ کون سا چل رہا ہے کس کس کو نام یاد نہیں ہے جس کو موجودہ اسلامی مہینے کا نام یاد نہیں ہے وہ آج یاد نہیں ہے یا معلوم نہیں ہے معلوم تو ہوگا یاد نہیں ہوگا یا یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ اسلامی مہینے کا نام ہے ابھی کوئی ہاتھ اٹھا نہیں رہا دیکھے مشہور بہت ہے تو سن بازوں کو یاد نہیں ہے تاریخ کس کے کوئی یاد نہیں ہے آج کی تاریخ اسلامی ہے چار پانچ جن کو یاد نہیں ہے آپ کو بھی یاد نہیں تو یہ واجب نہیں ہے یاد رکھنا یہ ایک انگریزی تاریخ کس کس کو یاد نہیں ہے آج کی انگریزی تاریخ میں زیادہ ایسے جن کو یاد نہیں ہے اچھا ایک آواز سے بولے کہ آج کون سی تاریخ ہے انگریزی اکیس بائیس اختلاف ہو گیا اکیس اکیس والا کون ہے آج اکیس تاریخ ہے چند ہے ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں ہاتھ نہیں اٹھا لگتا ہے ساکر. وہ بائیس شروع ہو چکی ہے مدینے میں بھی بائیس شروع ہو گئی ہے مدینے میں اس وقت بارہ بج کر کم و بیش پندرہ منٹ ہوئے تو بارہ بجے تاریخ یہ بھی سب کو نہیں پتا ہوگا بارہ بجے بدلتی ہے سن حدیت